اہل ایمان کا آخرت میں استغفار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا وغفلاً کالا کلی شعی قدیر ترجمہ اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا فرما اور ہمیں بخش دے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے عال ایمان یہ دعا آخرت میں مانگیں گے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سے نور اور مغفرت مانگتے رہنا چاہیے